الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا الرسول وخاتم الانبياء اما بعد قال باسم الله السميع العليم الله الرحمن الرحيم باب التكبير للركوع والركوع يستوي ويقول ربنا لك الركوع اي هل ما ذا لك رحمان اعلى الله باب ہے اس بیان میں کہ رکوع سجود اور رکوع سے اٹھنے میں کیا تکبیر کے ساتھ ساتھ رفع بھی ہے رفیہ دین بھی ہے یا نہیں یاد <تصفح> <تصفح> رکھیے گا کہ تکبیر تہنیمہ میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس میں رفایہ دین ہے کہ کو ہاں اٹھانا ہے اس تکبیر میں جبکہ اس کے علاوہ کیا جو اردو کے لیے تقبیر کہتے ہیں اس وقت بھی رفع ہے کیا پھر جب سجدے کے لیے رفع تقبیر کہتے ہیں تو اس میں رفع ہے جب قاعدے سے اٹھ کر قیام کی طرف آتے ہیں تو کیا اس میں بھی رفع ہے یا نہیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے رفع الیدین کا رفع الیدین جو عام ہاں طور پر ایک مسائل ہے کہ رفع نماز میں ہے یا نہیں مشہور مسئلہ ہے وہ یہی ہے مجموعی طور پر آپ دو ایک طرف صحابۂ کرام رجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت ہیں حضرت عبداللہ اپنے عباس ہیں عبداللہ اپنے زبیر ہیں اور اسی طریقے سے آئین میں سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر امام احمد بن حمب القطاب ط ہیں اسی طریقے سے تعلقی سان ہیں سالم الن عبداللہ ہیں وغیرہ یہ ہم فرماتے ہیں کہ رقو کی تقبیر میں اور سجدے کی تقبیر میں رف یا لازم ہے جب کہ کے ہاں تقویر رکو کی تقوی جب رکو کے لیے جانے لگیں گے اسی طریقے سے اٹھ ساتھ ساتھ کر قیام کی طرف آئیں گے تب بھی کیا ہے اس میں بھی رفایہ دہن ہے <تصفيق> <تصفيق> دوسری طرف جی تو دوسری طرف جو لمحہ وہ وہ دوسری, طرف دوسری, طرف دوسری طرف ایک جماعت ہے لمحہ کی جس میں مجمعین اربا ہیں اور اسی طریقے سے عبداللہ میں مشعود ہیں رضی اللہ عام ہوں اور آئمن میں سمام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم لہاری ہیں صوفیہ نسوری ہیں اور اکثر فقائے کرام نے اس کو اختیار کیا ہے کہ سوائے تحریمہ کے اس کے علاوہ دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے برے حضرات شفاف وغیرہوں کو احناف وغیرہ کو خالق سے تعبیر کی ہے کے مطابق سب سے پہلے جو مسلم دین کے حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ رفع ہے تو اس میں ان حضرات کے دلائل پہلے باب میں ذکر کیے ہیں ممتا ہابی رحمتہ اللہ علیہ نے جس میں تقریباً جو زرائل اکٹھے کیے ہیں چھ صحابہ کرم رضم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مختلف سندوں کے ساتھ تقریباً گیارہ سندوں سے چھ صحابہ کرم رضم اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی ہیں جن میں مختلف طریقوں سے رفع دین کا تذکرہ ہے کہیں پر تین مقامات پر کہیں پر چار کا تذکرہ دیکھیے گا اور کو. باب تقبیر رکوع و تقبیر تقبیر اور من رکوع علم کا کیا ان میں رفع دین ہے یا نہیں تو سب سے پہلے شو وغیر ہم حضرات اور بھی قال حدثنا ربيان المازني قال حدثنا النواب قال اخبرني عبد الرحمن بن عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الرحمن الاعربي عن الله النيابي عننا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكل روايات مرتبت علی ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه کی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اقام الصلاۃ مكتوب تکبر و, و من ידיہ ھاگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے لیے فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کب بڑا تقبیر کہتے وہ رفایہ حرض و من کی بھئی ہے تقبیر کہتے رفیہ دینا کو اٹھاتے حضرات میں اپنے خلاف کو مکمل کرتے تو پھر بھی ایسا ہی کرتے ادا ارادہ ارادہ فرماتے کہ وہ رقو کرے مطلب رقو کے وقت بھی رفیہ دین ہے کی تقبیر میں ویس نہ ہو وہ و رفا میرا روکو اور پھر بھی یعنی ہاتھوں کو, کو فارغ ہوتے تھے رکو ایسے ہی, فرماتے تھے آپ ایسے ہی کرتے تھے بار بار ہوتے رکو سے, رکو رکو سے کر تھے ہی اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے من ہی اپنی نماز میں رفایا اور جب آپ بہت سہی کر کے کھڑے ہوتے تھے رفایا پھر بھی آپ ایسے ہی رفا یا دہن کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو کہتے تھے کدا لکھا ایسے ہی وقت بھرا ہو تقویز کہتے تھے ٹھیک ہے جی اب اس میں کیا ہوا رکو کے لیے جاتے وقت اور پھر رقوق سے کارو ہوتے وقت اور اس کے بعد کیا ہے دو سیدوں کام کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کہ ایک تو جب نماز شروع کرتے تو رفایہ دین اور, پھر پہلار ارکا جب کرتے ارکا اور جب کیا ہو جاتے ہیں کا دو سجدوں کے درمیان کیا کرتے تھے؟ آپ رفایہ دین نہیں فرماتے تھے رفایہ ایسا نہ فرماتے عنزائدن عنزائدن قال تو ابن کے في تین ہاتھوں کو کیا کر دیتے ابن اللہ شروع کرتے, رکا جو کرتے رفع اور جب سر اٹھاتے تھے رکو سے کال ابن خسان تو لکھا کہ میں نے جب حضرت سالم سے پوچھا اس حوالے سے کہ یہ سالم کیا میں نے اپنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرتے دیکھا ابن عمر عمر رسول کو قال قال قال قال قال محمد صحابی ابو حمدی ان کی روایت یہ روایت آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ ایک ابو قطعہ تمہیں جاننے والا کی نماز. کہا کیسے؟ تا لا تو آپ, پہلے آپ کی صحبت ہم سے پہلے آپ کی نہیں آپ کا سفر کیسے ہاں ہاں کیوں نہیں لیکن فکال وسلم کا آپ نے کیا یہ روایت پہلے گزر چکی ہوئی ہے زمین کتے تھے یہ بتایا تھا سداف تھا کہ آپ نے سچ کا ہاک اداکاری ایسے ہی آپ کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے السلام علیکم چلے اب وہ ہمیں چاہیے کہ دوسری روایت بھی دیکھیں اور یہ کالحا دس نے اپنے مزدور کو دس صحابہ کی موجودگی میں جو یہ کہا کہ رفع یادین کا جس میں تص ہے وسلم نماز کا تذکرہ رسلی رسول جی آپ اللہ کا وفي दूसरी سند ابي قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو احسنه عاصم حدثنا بسناده مثله ابي قال حدثنا محمد بن اب نمبر 4 چا... نمبر 5 صحابي مالك بن الحويص قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سيد بن ابي اروى قال عن قذا عن ابن عاصم عن عاصم بن مالك بن الحويله رضي الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکعا فائلا رفار اسب من جوئی یرفع یدئی حتى یوحاله ویما اسب وقل یدئی قبلیق کا حدثنا بنا بی دعوود قبلیق سیدون رمصور قبلیق قبلیق اسماعیل بن عیاش عن صالح بن عیسیٰ آراج عن عبی حرائدت شکی سعب این ابول ایو رضی اللہ قلعہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان یرفع یدئی فتح السلاح وحين اور اس طریقے اچھا سے مختلف اور یعنی قرول سے دو رقب سے بعد پانے کے بعد دوبارہ قیام کی طرف کھڑے ہونے کے وقت حضرات کیا کہتے ہیں کہ ان تمام مقامات پر رسائی ہے وہی حضرات نے ان ان جواب بھی دیے ہیں اپنے کیے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے پھر آئیں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے